بیوی پر شوہر کے حقوق عورت کو بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق شوہر کو معمولی تکلیف دینے سے بھی بچے اور حتی الامکان اس کی اطاعت کرے کیونکہ عورت کے اوپر شوہر کے بھی بڑے حقوق ہیں یہاں تک کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کی موجودگی میں نفلی سوم رکھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر سوم رکھے البتہ رمضان کے سوم میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے نیز ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت نے پانچ وقتوں کی سلاد پڑھی رمضان کے سوم رکھے اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی اور شوہر کی تابعداری کی تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہوگی حسین بن محسن کہتے ہیں کہ ان کی ایک پھوپی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ضرورت سے آئیں جب اپنی ضرورت سے فارغ ہوئیں تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم شوہر والی ہو انہوں نے کہا کہ ہاں پوچھا شوہر کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہے کہا جس کام کے کرنے سے آجز نہیں ہوں اس میں کمی نہیں کرتی ہوں تو آپ نے فرمایا دیکھ لو کہ اس کے ساتھ کیسے رہتی ہو کیونکہ وہ شوہر تمہاری جنت ہے یا جہنم انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انصار کے ایک گھر کا اونٹ تھا اسی سے کھجوروں اور کھیتی کی سینچائی کرتے تھے وہ اونٹ اڈیل ہو گیا انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کی سختی کی شکایت کی اور کہا کہ کھجوروں کے درخت اور کھیتی سوکھ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اٹھو چلو سب گئے آپ باغ میں داخل ہوئے اونٹ ایک کونے میں تھا انصار نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ پاگل کتے کی طرح ہو گیا ہے خوف ہے کہ آپ پر حملہ نہ کر جائے آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کوئی درد نہ پہنچے گا جب اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آگے بڑھا اور آپ کے سامنے سجدے میں پڑ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشانی پکڑ کر کام میں لگا دیا دیکھ کر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ ایک بے عقل چوپایا ہو کر آپ کو سجدہ کر رہا ہے ہم تو عقل رکھتے ہیں کیوں نہ آپ کو سجدہ کریں آپ نے فرمایا کہ کسی بشر کو کسی بشر کے لیے سجدہ کرنا درست نہیں اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو شوہر کے بڑے حق کے بنا پر بیوی بی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے اگر شوہر کے جسم میں پیر سے سر تک پھوڑے ہوں ان سے خون اور پی بہ رہی ہو اور بیوی بی زبان سے چاٹ کر صاف کرے تب بھی شوہر کا حق ادا نہ ہوگا دوسری روایت میں ہے کہ عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے اگر وہ عورت اونٹ کے پالان پر ہو اور شوہر اس سے خاص ضرورت پوری کرنے کی خواہش ظاہر کرے تو عورت کو منع کرنے کا حق نہیں ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مردوں میں سے جو لوگ جنتوں میں ہوں گے ان کے بارے میں تمہیں نہ بتا دوں ہم نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی جنت میں ہوں گے صدیق جنت میں ہوں گے وہ آدمی جنت میں ہوگا جو شہر کے کسی دوسرے کنارے رہنے والے بھائی کی زیارت صرف اللہ کی مرضی کے لیے کرتا ہے پھر فرمایا کیا میں تم کو جنت کی عورتوں کے بارے میں نہ بتا دوں ہم نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیں آپ نے فرمایا ہر وہ عورت ہے جو اپنے شوہر سے محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی ہو جب وہ غصہ ہو یا اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے یا اس کا شوہر اس پر ناراض ہو تو شوہر کے پاس آ کر منت اور سماجت کرتی ہے کہ میرا یہ ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے جب تک تم رادی نہ ہو جاؤ میں ہرگز نہ سوؤں گی ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر جب اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے اور شوہر غصہ ہو کر رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس بیوی پر لانت بھیجتے رہتے ہیں دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کوئی شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کر جائے تو وہ ذات جو آسمان میں ہے اس بیوی پر اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے ایک سوال یہاں ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف یعنی عورتوں کا اسی طرح حق ہے جیسا کہ ان پر حق ہے تو جب شوہر اپنی خاص ضرورت کے لیے بیوی بی کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کر جائے تو وہ اللہ کی ناراضگی اور فرشتوں کی لانت کے مستحق ہے تو کیا اگر عورت اپنی خاص ضرورت یعنی جمع کے لیے شوہر کو بلائے اور شوہر انکار کر دے تو کیا شوہر بھی اللہ کی ناراضگی اور فرشتوں کی لانت کا مستحق ہوگا جواب تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ فرشتوں کی لانت کا مستحق ہونے اور اللہ کی ناراضگی کے بارے میں اگر شریعت کی دلیل ہیں تب تو کہا جا سکتا ہے کہ فرشتے شوہر پر لانت بھیجیں گے لیکن میرے علم کی حد تک کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں اس کا ذکر ہو البتہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی عام دلیلیں پائی جاتی ہیں کہ اگر شوہر بیوی کو حق کے بستر نہیں دے رہا ہے اور بیوی کو جمعہ کے ذریعے محضوظ و محفوظ نہیں کرتا تو وہ ظلم کر رہا ہے اور ظلم اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے عرف عام یا بیوی کی ضرورت کے مطابق اس کے ساتھ جمع کرنا اس کا حق ہے بشرتے کے شوہر کو اس کی قدرت اور طاقت سے زیادہ مکلف نہ کرے کیونکہ شریعت کا قاعدہ ہے لا ضرر ولا اور یہ قاعدہ ابادہ بن سامد کی حدیث میں ہے جسے ابن ماجہ نے اپنی سنن میں بسند صحیح روایت کیا ہے یہی مانا کا ہے کہ عرف عام کے مطابق یا حسب ضرورت ہر ایک کے اوپر دوسرے کا حق ہے